تو کیا تم نیہاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قامت پر اعمان لایا اور اللہ کی رام جہاد کیا وہ اللہ کے نزد کا برابر ناؤ اور اللہ ذلوم کو را ناؤ دیتا